أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذالقب کری ہوں ما ان فتم مقصد سورہ محمد کا فی سبیل اللہ اور منافقین کے احوال اور ترغیب للفاق صورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آیت نمبر انیس تک جس میں سورت کا پہلا مقصد القتال فی سبیل اللہ یہ بیان کیا جاتا ہے سورت کا دوسرا حصہ اور پہلے حصے میں آیت نمبر انیس میں دعو توحید یہ اس پر تفریح کیا گیا ہے کہ جہاد یہ اس مقصد کے لیے ہے سورت کا دوسرا حصہ یہ آیت بیس سے ہے آخر تک جس میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور انفاق کی ترغیب دی گئی ہے سورہ محمد سورہ فتح اور سورۂ حجرات یہ قرآن مجید کے آخری حصے کا جو سورۂ سبا سے شروع ہے اور آخری حصہ یہ ہم نے بارہ ابواب میں تقسیم کیا ہے یہ پہلے باب میں تین صورتیں تھیں دوسرے باب میں بھی تین صورتیں اور پھر اس کے بعد حوامی میں صبع یہ چوتھا باب ہے اس آخری حصے کا جس میں یہ تین صورتیں ہیں سورہ محمد سورہ فتحہ اور سورہ حجورات سورہ محمد میں بار بار جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور قطال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جاتی ہے اس صورت میں ایمان والوں کا اور منکرین کا تقابل یہ بھی بار بار کیا گیا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت یہ ہے اور کفر کا نقصان یہ ہے صورت کی پہلی تین آیات میں یہ کفر کا نقصان ذکر کیا گیا کہ کفر اس کی وجہ سے اعمال برباد ہوتے ہیں جب ایمان کی وجہ سے یہ اللہ دنیاوی تکالیف کو بھی دور کرتا ہے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور حال کی درستگی بھی کرتا ہے اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ کافر باطل کی پیروی کرتا ہے باطل کے پیچھے جا رہا ہے اور ایمان والے یہ حق کے تابے ہیں پیروستم کے بعد کہ جب کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہوتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت کی حالات کی درستگی ہوتی ہے تو تم جہاد کرو اور جہاد میں سستی نہ دکھاؤ فدالقی تو ملدی نہ کفرو فضر اور اتنا خون بہاؤ اور خون ریزی کرو کہ اس کے بعد جو بچ جائیں تو انہیں قیدی بناؤ پھر امام کو اختیار ہے مسلمانوں کے سربراہ اور امیر حرب اور سے کو اختیار ہے کہ وہ احسان کرتے ہوئے قیدیوں کو چھوڑے اور یا ان سے فدیہ لے اور یا قیدیوں کا تبادلہ کرے پھر جہاد کی حکمت ذکر کی گئی کہ جہاد کا یہ حکم اللہ نے کیوں دیا ہے یہ اللہ خود دشمنوں سے اور منقرین سے اللہ خود بدلہ لے سکتا ہے جیسے اللہ نے ماضی کی اقوام کو ہلاک کیا تھا اور تباہ کیا تھا لیکن اب جہاد کا حکم ہے اور یہ جہاد اور قتال اس کی مشروعیت یہ بھی در حقیقت دنیا والوں کے لیے ایک رحمت ہے وجہ یہ کہ یہ یہ آسمانی عذابوں کے قائم مقام اللہ نے قرار دیا ہے یہ کفر اور شرق سے اور پہلے پہل جب اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جاتی تھی تو اس کی سزا گزشتہ اقوام کو آسمانی عذابوں کے ذریعے وہ دی جاتی تھی کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب آتا تھا جس کی وجہ سے اس عذاب میں پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھیں مرد عورت بچے جانور یہ سب کے سب یہ ہلاک ہو جاتے لیکن جہاد یہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ اس امت کو ایسے عام عذابوں سے بچا لیا گیا ہے وجہ یہ جہاد میں عورتیں بچے یہ پہلے سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کو امن حاصل ہے ان کو قتل نہ کیا جائے مرد بھی صرف وہی اس کی زد میں آتے ہیں قتل کی زد میں آتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ صف آ رہا ہوں اور پھر ان میں بھی کہ جو مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں آتے ہیں تو وہ سب کے سب بھی قتل نہیں کیا جاتے بلکہ بہت سارے لوگوں کو اللہ اسلام اور ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے تو جہاد کی مشروعیت اس میں پہلے اقوام کی بنسبت بعد کے قوموں کے لیے یہ ایک رحمت بھی ہے دنیا والوں کے لیے یہ ایک رحمت بھی ہے کیونکہ ماضی کے عذابوں کی بنسبت یہ اس کا قائم مقام ہے تو اللہ خود بھی بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اللہ جہاد کے ذریعے ایمان والے اور منکرین دونوں کا امتحان کرتے ہیں کہ ایمان والے ایمان کا دعویٰ کر کے یہ آیا وہ میرے لیے اپنا مال اور اپنی جان قربان کرتا ہے یا نہیں اور آیا کافر اپنے کفر سے بعض آتا ہے یا نہیں آتا تو پھر اسی امتحان میں بعض ایمان والے وہ بھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں اور یہاں پہ شہیدوں کے کئی فضائل یہ ذکر کیے گئے ہیں ان آیات میں شہید کی ایک فضیلت اور ایک مرتبہ فلح الد العمالحم شہداء کے اعمال کو اللہ برباد نہیں کرتا ایمان والے ان کے اعمال شہداء کے اعمال اللہ برباد نہیں کرتا بلکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ شہید کو اس کی شہادت کا یہ اجر اور یہ ثواب برزخ میں تا قیامت لکھا جاتا ہے دوسرا دوسری فضیلت شہادت کی سیاح دیم یہ اللہ انہیں جنت کا راستہ دکھائے گا اور یا سيہ یہ ایک معنی ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر قطلو اس میں ایک کرات قاتل کی ہے مجاہدین کی فضیلت کہ دنیا میں اللہ انہیں ہدایت پر مضبوط کرتا ہے اور انہیں اللہ توفیق دیتا ہے تیسری فضیلت و یوسل بالحم شہدا کی اللہ دنیا اور آخرت کے احوال کو درست کرے گا اصلاح کرے گا اور ود خلحم الجنت عرف لحم اور انہیں جنت میں داخل کرے گا شہداء کی شہداء کے فضائل یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں سورہ احزاب میں سورہ محمد اس صورت میں اور سورہ حدید میں یہ قریباً کوئی بیس اکیس فضائل ہیں شہداء کے کہ یہ اگر بندہ ان کا استخراج کرے قرآن کی آیات سے تو شہداء کی تقریباً بیس اکیس فضیلتیں یہ ان آیات سے معلوم ہوتی ہیں جیسے مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چون میں اور سورہ عالمران ایک سو میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ شہداء کو ایک برزخی اعلی حیات حاصل ہوتی ہے اور وہاں پہ قرآن نے یہ منع کیا تھا دوسری فضیلت یہ ہے کہ شہداء کو ابس مردہ نہ کہو بعض لوگ غلط مانا کرتے ہیں کہ شہید کو میت نہ کہو تو شہید کو تو قرآن نے خود مقتول قرار دیا ہے یق کہ جو قتل کیا جائے تو قتل کیا جانا یہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں روح نکل جاتی ہے اور جب روح نکل جائے تو اسے مردہ ہی کہتے ہیں وہاں پہ قرآن نے جو کہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو اس کا مطلب یہ کہ انہیں بیکار مردہ نہ کہو یعنی ان کو ان کی یہ موت یہ بستر پر مرنے والے لوگوں کی طرح موت نہیں ہے یہ بیکار موت نہیں ہے آبس موت نہیں ہے تو دوسری فضیلت کے شہید کو آبس مردہ نہ کہو تیسری فضیلت سورہ عالم ران ایک سو میں ذکر کی تھی یرزقون کہ انہیں رزق بھی دی جاتی ہے برزقی رزق اور برزخی حیات اور برزخی رزق انہیں دیا جاتا ہے اسی طرح سورہ سورہ عالم ران میں آیت نمبر ایک سو ستر میں کہا تھا کہ شہید بہت خوش ہوتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ فریحین خوش ہوتا ہے اسی طرح آیت 171 میں کہا تھا کہ وہ جشن بھی مناتا ہے یس تب اسی طرح اپنے پیچھے آنے والوں کا خوشی کے ساتھ انتظار کرتا ہے فریحین بما اللہ من ملافلی و یس لم نل یلحقوب اسی طرح سورۂ عالمران میں یہ بھی کہا تھا کہ شہید کے لیے آیت نمبر 157 میں کہ اس کے لیے مغفرت ہے اور آیت 157 میں کہا تھا کہ ان کے لیے رحمت ہے اسی طرح 171 میں کہا تھا کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں اور آیت نمبر 171 میں کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آیت ایک سو ستر میں کہا تھا کہ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے سورہ محمد میں یہاں پہ کئی فضائل ذکر کیے گئے ایک یہ فلحی دل اعمال ابن کثیر کہتا ہے کہ ان کے اعمال جاری رہتے ہیں یعنی شہادت کے بعد بھی انہیں اجر ملتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اسی طرح آیت چھ میں جنت میں داخل ہوتا ہے اور وہ جنت وہ ان کے لیے مہکا دی گئی ہے ارف لہم اسی طرح سیاح دیم میں اگر مفسرین کے تمام معانی کو اکٹھا کیا جائے تو قبر میں حشر میں آخرت میں تمام منازل میں شہدہ کی رہنمائی کی جاتی ہے سیاح یہ ان تمام امور کو شامل ہے اسی طرح شہید کی حالت کو اللہ سوارتا ہے وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ اور آیت نمبر پانچ میں شہید کے لیے ایک خاص ہدایت کی نعمت ہے سیاح اسی طرح سورہ احزاب میں کہ شہداء اللہ کے نزدیک سچے ہیں آیت نمبر تیئس میں اور یہ بھی کہا کہ شہید نے اپنا عہدہ جو اپنا عہد اپنا وعدہ جو ہے تو وہ اس نے نبایا ہے اور پورا کیا ہے قرآن کی ان آیات میں اگر بندہ غور اور فکر کرے تو شہدہ کی بہت ساری فضیلتیں اور فضائل یہ قرآن کی آیات سے نکالی جا سکتی ہیں اور شہید کی کتنی فضیلت ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا والذی نفسی بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے دستے قدرت میں ہے لولا ان یكر بعدی یہ اگر ان معذوروں کا یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ اگر بعض لوگوں کی عذر کا خیال نہ ہوتا کہ یہ لوگ میرے پیچھے رہ جائیں گے اور میرے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی سواری کا بندوبست نہ ہوگا تو میں کسی جہاد سے اور کسی غذبے سے اور کسی جنگ سے میں پیچھے نہ نہ رہتا ماں تخلف تو لیکن اس لیے بعض اوقات دیگر صحابہ کو اور سرایہ کو بجوا دیتا ہوں کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ چل پڑوں تو بہت سارے لوگ ایسے مجاہدین میرے پیچھے رہ جائیں گے کہ جو پیچھے رہنا وہ برا جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اور پھر ان کا رونا اور ان کا غم اور ان کی خفگی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی لودت میری یہ تمنا اور آرزو ہے انی اختلفی سبیل اللہ کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں سم اوشیا اور پھر زندہ کیا جاؤں سما اختل اور پھر قتل کیا جاؤں سم اشیا پھر زندہ کیا جاؤں سم اختل سم اوشیا اور پھر قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور ثم اختل اور پھر شہید کیا جاؤں روایات میں اتنے فضائل آئے ہیں شہدا کے کہ ایک بہت بلند مرتبہ اور بہت بلند درجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے علاوہ کوئی شہید جب جنت میں بھی چلا جاتا ہے تو دنیا میں دوبارہ آنے کا کوئی بھی مومن وہ تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے کیونکہ وجہ یہ کہ شہید کو بوقت شہادت جو ذوق اور جو مزہ وہ ملا ہوتا ہے تو صرف وہ کہتا ہے کہ وہ ذائقہ اور وہ مزہ اسے کسی چیز میں وہ نہیں ملتا جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب شہید ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالہ عنہ بلکہ ان کے والد ہیں وہ جب شہید ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مانگو اور آرزو کرو تمنا کرو کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا کہ اے اللہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تو نے ہمیں عطا نہیں کی یہ تفصیل ہم نے سور عالمران آیت نمبر ایک سو کے تحت ہم نے وہاں پہ کافی تفصیل کی تھی اور اس آیت کے تحت ہم نے یہ روایات یہ بیان کی تھیں یہ روایات ہم نے بیان کی تھیں کہ عہد میں جو شہدہ ہوئے یہ عہد میں جو شہدہ ہوئے تو ان سے اللہ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اور وہ جنت میں چلے گئے وہ جنت میں چلے گئے حضرت جابر ابن عبداللہ کی یہ روایت ہے جابر بڑے خفا تھے جابر بڑے خفا تھے اور یہ ترمیزی اور ابوداود کی روایت ہے ان کے والد وہ عہد میں شہید کیے گئے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پتا ہے کہ تمہارے باپ سے اللہ نے کیا کلام کیا یا دی تمنا علیہ اے میرے بندے تمنا کر کے میں تمہیں کیا آتا کروں تو عبداللہ نے کہا جابر کے والد نے یا تحیینی فخل کا سان اے رب مجھے دوبارہ زندہ کر کے میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بات یہ میری طرف سے گزر چکی ہے کہ میں دوبارہ لوگوں کو دنیا میں واپس وہ نہیں کرتا صحیح مسلم کی روایت میں وہاں پہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت ذکر کی تھی کہ جنت یہ عہد کے شہداء انہوں نے کہا نوریدینا مرتن اخرا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے بدن میں واپس کر یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں اور یہ آرزو ان کی دوبارہ یہ پوری نہیں ہوتی اور اور بھی کافی فضائل ہم نے اس آیت کے تحت یہ ذکر کیے تھے تو قرآن یہاں پہ بھی شہداء کے فضائل یہ بیان کرتا ہے اور قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری فضیلتیں یہ شہداء کے بارے میں یہ وارد ہیں <لَهُم> ابس آیت میں یادین آمنو ان آیات میں ترغیب القتال ہے اور ترغیب سورہ محمد اتنی میٹھی صورت ہے نام بھی اس صورت کا بڑا مزیدار ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس صورت کے ایک ایک آیت پہ بندہ تفصیل کرے اور ایک آیت کو بھی یوں تشنا نہ چھوڑے اور ہر آیت سے بندہ یہ نکات یہ نکالے اب اس آیت میں ترغیب للکتال ہے اور ترغیب لالجہاد یا ایو الدین آمن اے ایمان والوں ان تنسر اللہ اور رسائیت میں اللہ ایک اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں اور ایک سوال کا جواب بھی دیتے ہیں یا ایو الدین آمن اے ایمان والوں وہ اعتراض یہ ہے یہ آج کل کے ہمارے یہ نام نہاد جو دانشور ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد اور بعض لوگ دین کے نام پہ بھی شیطان نے انہیں ان وسوسوں میں مبتلا کیا ہے کہ ہم جہاد تب کریں گے اور بعض لوگوں کا تو جہاد کے متعلق بڑا معذرت خواہانہ رویہ ہے جہاد کے نام پہ وہ ایسے عذر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں گویا کے اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن کا بڑا واضح پیغام ہے بغیر کسی لگی, لگی لپٹی کے قرآن بڑا واضح پیغام دیتا ہے تو بعض ہمارے آج کل کے یہ دانشور یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد تب کریں گے اور بعض دین کے نام پہ بھی انہیں شیطان نے بٹکایا ہے کہ جہاد ہم تب کریں گے جب اللہ تعالی کی واضح اور ٹھوس نصرت کا ہمیں یقین ہو کہ وہ نصرت اور وہ مدد وہ ضرور اترے گی بہت سارے لوگ فلسطین میں جو گنے چنے مسلمان ہیں وہ اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق جہاد کرتے ہیں یا اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں پہ مسلمان وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو اگر وہ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں تو ان کی اس کوشش کو بھی دنیا والوں کی نظر میں ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جہاد تب کریں گے جب اللہ کی واضح اور نصرت اس کا ہمیں یقین ہو کہ وہ ضرور اترے گی یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نصرت جو ہے یہ دکھائے گا تو پھر یہ بہادری یہ جہاد میں اتریں گے حالانکہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایو الدین آمن اے ایمان والوں ان تنصروا اللہ کہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے نصفی تفسیر مدارک میں مانا کرتے ہیں اے ان تن اللہ اے ان تن دین اللہ وہ رسول اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبر کی کیونکہ وہی اس وقت وہ اسلام کی سربلندی کے لیے وہ لڑ رہے تھے تو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبر کی ین سرکم تو وہ مدد کریں گے تمہاری وہی أَقْدَامَكُمْ اقدام اور وہ مضبوط کر دیں گے تمہارے قدموں کو کیا مطلب یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ بالکل صاف انداز میں یہ کہا ہے کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاد میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا کیا مطلب یعنی پہلے مسلمانوں کو جہاد میں نکلنا ہوگا تب اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے گی پہلے مسلمان اللہ تعالی کا حکم مان کر اور اس کے اس وعدے پر یقین کر کے نکلیں گے تو تب اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے گی اس آیت کو بار بار انسان پڑھے تم اگر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ تمہاری کہاں مدد کرے گا اور یہ بس مسلح بچھایا ہے اور کہتا ہے کہ بس اللہ ہی اللہ کیا کرو اور اسی وسوسے میں شیطان نے اسے بٹکایا ہے ان تھن تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی اللہ کے پیغمبر کی ان سرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا اسی لیے آج مسلمانوں کے دشمن یہود و نسارہ اور جو بھی دشمن ہیں وہ اسی لیے طاقتور ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے یہ لوگ اگر جہاد کی طرف مسلمان اگر جہاد کی طرف دوبارہ پلٹ آئیں تو یہ یاد رکھے ان آیات ان آیات مبارکہ میں اللہ کے اس کیے گئے وعدے کو یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کریں گے وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور وہ مضبوط کریں گے تمہارے قدموں کو سورہ حج آیت نمبر 40 میں بھی اللہ نے یہی کہا تھا وَلَيَنصُرَنَّ اللہ مَنْ يَنصُرُهُ قرآن میں جگہ جگہ اللہ یہ کہتے ہیں اور ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا ان کی کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں حالانکہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں لیکن میرا اور تمہارا امتحان ہے تو اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو سپر پاور ہے ان سپر پاور کے ساتھ کیسے لڑیں گے اور یہ جو بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے ان کے ساتھ لڑیں گے کیسے قرآن کہتا ہے یہ ہوا کا غبارہ ہے ان کے ان کی تدبیریں وہ برباد ہیں ان کی تدبیریں ضائع ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت ہے لیکن تم تھوڑی بہادری دکھاؤ اور قرآن جگہ جگہ پہ یہ کہتا ہے قلوب کفر میں ان کے دلوں میں روب اور دبدبا تمہارا ڈال دوں گا لیکن تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ و الدین کفرو اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے اور آگے قرآن خود ذکر کرتا ہے کہ ان کا یہ انکار کس چیز سے ہے قرآن سے انکار ہے یہ اللہ کی کتاب کو برا جانتے ہیں ناپسند کرتے ہیں والذین کفروا اور وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا ہے قرآن سے انکار کیا ہے توحید سے فتعسل لهم پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے تاسل ہلاکت ہے ان کے لیے سورے نور میں جب ہم حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تفصیلی واقعہ عفق کا وہ بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ ام مستح کے ساتھ ام المومنین عائشہ جب باہر نکلتی ہیں اور بار بار وہ گرتی ہیں اور ان کا پیر وہ چادر میں پھنس جاتا ہے اور وہ مستح اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے تیسہ مستح ایسا سمیا باپ سے تاسن مانا یہ ہلاکت اور عربی لغت میں اس کے کئی معانی یہ آتے ہیں یہاں پہ قرطبی نے تقریباً دس معانی یہ ذکر کیے ہیں فتح بس ہلاکت ہے ان کے لیے بس اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے یعنی کافر کے لیے ہلاکت ہے بد بختی ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ جن کا کفر ہی ان کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ کافی ہے فتح بس ہلاکت ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں, اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت ہے وہ اضل اور برباد کیے ہیں اللہ نے ان کے اعمال سورت کے آغاز میں ہم نے دو معانی کیے تھے ان کے اعمال برباد ہیں ان کی اچھائی ان کی اچھائیاں وہ ساری برباد ہیں اور ادل امال اور ان کی تدبیریں وہ برباد ہیں اور وہ ضائع ہیں اور باطل ہیں تو تم لوگ ایسے دشمنوں سے کہ جن کے اعمال یہ ان کی بربادی کے لیے خود بخود کافی ہیں اور تم ان سے ڈرتے ہو تمہارا آج ان سے دل برا ہوا ہے کیوں ان کے اعمال برباد ہیں اور کیوں ان کے لیے ہلاکت ہے وجہ یہ, ذالکہ یہ ان کے لیے ہلاکت کا ہونا اور یہ ان کے اعمال کی بربادی ذالکہ بے انہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ما انزل اللہ ہو وہ ناپسند کرتے ہیں اس کتاب کو کہ جو اللہ نے اتاری ہے دراصل یہ قرآن کے دشمن ہیں یہ قرآن کے دشمن ہے اور یہ اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں تو اس ناپسندیدگی کی, کی وجہ سے فعبت اعمال بس برباد کیے ہیں اللہ نے ان کے اعمال کو یہ جی کاش کہ آج ہم آج کے مسلمان کے لیے یہ کہہ سکتے ہوتے کہ قرآن نے کافروں کے حوالے سے جو صفت ذکر کی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں اسی لیے ان کے اعمال برباد ہیں کاش کے آج کے نام نہاد مسلمان کے لیے ہم یہ بات یہ کر سکتے ہوتے کہ آج وہ طرز عمل کافروں والا وہ آج کے نام نہاد مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے قرآن کے بارے میں ان کا یہ طرز عمل ہی بندہ اگر دیکھ لے دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے کیا یہ ناپسندیدگی نہیں دنیا کی ہر چیز کے لیے ہر علم کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے مسلمان کے پاس چوبیس گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ تک نہیں ہے بلکہ قرآن کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے آج وہ دشمنان دین نہیں کرتے جیسے کہ مسلمان کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس میں اختلافات ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس میں یہ تو بس صرف جہاد کے حکم دیتا ہے اور یہ بڑی سخت کتاب ہے اور اس سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں یعنی وہ کتاب کے جو مسلمان کو اوپر اٹھانے والی تھی عزت اور رفعت دینے والی تھی آج مسلمان کا قرآن کے بارے میں نظریہ کیا ہے اسی لیے قرآن کے مقابلے میں دیگر کتابوں دیوبندیوں نے فضائل اعمال کو قرآن سے اوپر بنا دیا اسی طرح بریلویوں نے بہار شریعت اور اس طرح کی کتابوں کو اس کی وہ تعلیم کرتے ہیں قرآن مظلوم کتاب وہ درمیان میں رہ گئی وہ کتاب جو مسلمان کی عزت اور شان میں اضافہ کرنے والی کتاب تھی آج مسلمان کی خود اس سے کراہت ہے اور اس سے نفرت ہے افسوس کی بات ہے اسی لیے تو ان کے اعمال یہ برباد ہیں ما انزل اللہ ہوں فام <تصفح> کافروں کے اعمال برباد اسی لیے ہیں ان کے لیے ہلاکت اسی وجہ سے ہے کہ وہ قرآن سے قرآن کو ناپسند کرتے ہیں اور قرآن سے کراہت کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ ان کی مدد نہیں کرتا اور ان کے اعمال وہ رائے گاں اور وہ برباد ہیں کاش کے مسلمان اللہ کی کتاب کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوتے اور کوئی یہ نہ کہتا میں نے اپنے کانوں سے بعض بدبختوں کے منہ سے یہ سنا ہے قرآن میں ہدایت نہیں ہے اور جب دیکھو بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے مونچے منڈائی ہوتی ہیں بڑی بڑی داڑھی اور ایسے کم کے منہ سے ہم نے یہ کلمات اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس میں اختلافات ہیں اس میں جوڑ نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے مسجدوں میں اکثر آپ دیکھیں جب ایک عالم کی کتاب کے لیے انہوں نے سر جھکائے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑے توجہ سے سنتے ہیں لیکن قرآن کے لیے اگر مسجد کا عالم حالانکہ وہ قرآن کے بیان کا سرے سے حق بھی ادا نہیں کرتا لیکن وہ بھی انہیں برا لگتا ہے کہ یہ قرآن کا درس کیوں کرتا ہے اسی لیے مسجدوں میں اللہ کی کتاب کی تعلیم یہ نہیں ہوتی تعلیم و تعلم لیکن صرف نحوہ کی تعلیمات دو کوئی پرواہ نہیں منطق اور فلسفہ پڑھاؤ کوئی پرواہ نہیں اسی طرح مخلوق کی کتابیں پڑھاؤ کوئی پرواہ نہیں لیکن وہ مسجدیں اللہ کی کتاب کے درس کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے اکثر ہمارے ساتھیوں سے ہمارے دوستوں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ گھروں میں درس پڑھاتے ہو مسجدوں میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھاتے تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ کاش یہ مسجدیں یہ تم لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور یہ تم لوگوں کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور ان مسجدوں میں حق جو ہے یہ بیان کیا جا سکے تو پھر بندہ مسجدوں میں اللہ کی کتاب کو بیان کرے ورنہ اگر ایسی باتیں بیان کی جائیں تو امام کو اور مولوی کو تو ایک دن ہی میں یہ فارغ کر دیں فاحبت بتا بس برباد کیے ہیں اللہ نے ان کے یا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی اللہ کے پیغمبر کی انصرکم تو وہ تمہاری مدد کریں گے وہ سب اور وہ مضبوط کر دیں گے تمہارے قدموں کو میدان جہاد میں اسی طرح دین پر مضبوط کر دیں گے اور جہاد یہ دین پر ثابت قدمی کے لیے ایک بہت بہترین سبب ہے ودین کفرو اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے فتح صم بس ہلاکت ہے ان کے لیے و اد اللہ اور برباد کیے ہیں اللہ نے ان کے اعمال اور باطل کیے ہیں اللہ نے ان کی تدبیریں یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ لوگ کری ہو یہ ناپسند کرتے ہیں اللہ وہ اس کتاب کو کہ جو اللہ نے اتاری ہے فبت اعمال بس برباد کیے ہیں اللہ نے ان کے اعمال